جگہ پر جہاں پر مختلف قومیت کے لوگ ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہندو بدھ مذہب یا کرسچینس وغیرہ تو آپس میں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں بھائی کر کے بھائی میرا یہ کام کر دینا بھائی مجھے اس طرح سے مطلب کوئی بھی تو سوال میرا یہ ہے کہ آیا نان مسلم کو بھائی کہنا جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ جزاک اللہ ہاں بس وہ ہمارے نا جی ایک پاکستان اور انڈیا کی ایک یہ زبان کے لفظ آ گیا نا ان کو حقیقی بھائی سمجھتے ہیں ویسے کہہ دیتے ہیں ویسے تو ان کا نام ہی بلا لینا چاہیے جو بھی نام ہے تو چاہے آپ اس کے ساتھ صاحب بھی کہہ دیں کیونکہ صاحب بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ کسی کو نہ دیا جا سکے اگر آپ صاحب کہیں تو یہی رکھیں ذہن میں کہ وہ انگریز والا صاحب ہے یہ وہ قرآن و دیس والا صاحب نہیں ہے بلکہ انگریز والا جو انگریز کو صاحب کہتے ہیں نا وہ ایسا صاحب ہے قرآن و دیس والا صاحب نہیں ہے تو اس کا نام ہی لے کر پکارا جائے تو بہتر ہے بھائی تو انہیں اخوال مومن آس پس میں بھائی بھائی ہیں اور نفی رشتہ تو واقعی ان سے ہے بھی نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے تو پھر وہ بھائی بھی نہیں ہو سکتے لہذا ان کا نام ہی پکارنا بہتر ہے جی زین